www.at-tabliq.com the revival of iman <laughs> روابطونی را منو درشت کردم و من چیزی را که می‌خواهم می‌خواهم. این دلان را تو و من را در این راهی که می‌رویم، تو را به الله قرار کی اس کو مطلع گا مطلع گا مطلع دل اٹھ بیڈا بعد ایڈا نکٰz آ رو آ مو روب آ رو ب آ رو جار مو با آ رو بس راب scales ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ ಏನೋ ಯಾಜಾತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲಾ ಇರಬೇಕು ಯಾನ್ನೋ ದರ್ಪಿಯೋ ಇರಬೇಕು ದಖ್ಖನ್ ಪ್ರವಸಾರವಂತ ಒಂದು ಬಂದನ ಅವರು ಪ್ರಾಯರಮ್ಯದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಉನ್ನತ ಯಾನ್ಯೋ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಕೌಲನ್ ನಾಯನ لے کر نہیں اس دنیا کے اندر جنگلی نظر کرنے دوسرا راستہ ہے تیرہ سیدھا راستہ اسے آئی ڈی گٹھ گئی سے ہے جو راستہ ہے اور گوامین والا راستہ سیدھا راستہ کے نے دیا تیرہ راستہ جو ہے تو وہ انسان خود تجویز کرے ٹھنڈا کا راستہ جو ہے اور خود کرے گا کرنے کرے اس کے آدر کو ان میں رکھ کر کر سکتا میں سر اللہ تعالیٰ دلچسپی جو رکھ کر تجویز کرے گا تو وہ آئندہ آنے والے حالات کو زمانے کو سامنے رکھ کر تجویز کرے انسان کے سامنے کو موجودہ زمانہ پڑے گا آئندہ جانے کے انسان کے سامنے نہیں ہوگا آئندہ زمانے کی مانگی ہے یا پانچ منٹ کے بعد سخت آنے والا ہوتا ہے تو موجود جب جگہ ہوگی جہاں پہ میں دنیا ہے جہاں پہ دنیا ہے لوگوں کو بچ کر دیکھا دیتا ہے تو آدمی سارے پلان کو بنا کر سال تھا لیکن اسے معلوم پانچ سال کے بھی نہیں کیا دیکھتے ہوئے لگانے آنے والی کی ہے کہ وہ آدمی آنے والے سارے حالات کے جانتے ہیں ان کے نکل گا زمانہ بہتر زمانے میں آئندہ ڈالنے والا زمانہ سارے بنانا چل رہے ہیں آئن سو پچاس کروڑ پانی اس کیا رہا ہے اور آئندہ پچاس کروڑ پانی کے بعد کیا ہوگا یہ سب انڈا مالی ہوئے آئندہ دینے والا ہے سب انڈا کو معلوم الگ الگ گھر پر راستہ ہے کہیں پر تجدید کرنے دیں گے جو راستہ ہے کہیں پر اندر انہیں آنا پر زمانے کو کامیاب یا پتھر ہوگا جس چلانے اس راستے میں کامیابی نہیں دوسرے راستوں کے اندر کامیابی غیر نقل بھی نہیں کہوں گی بلکہ ناکامی نہیں میرے آئندہ زمانے پر کوئی پتہ نہیں آدمی کو نہیں اچھا اس کے علاوہ امریکہ رہنے والا ایک بہت جو بن چکا جو ہمارا تھا رجحت موریا گاندھی سے لا دیں کہ درباہ کرتا ہے تو ان دربار کے لوگ گروپ کو ان کے اس سے کچھ سوالات ہماری جو مشین ہے جس میں کام ہوتا ہے وہ بھی اس سے گرنا والوں کو معلوم ہے کہ وہ ایسی کوئی نہیں بات صحیح کرے تین کے بارے میں پوچھنے والے کہ وہ ہمارے کمار کر دیں پورے کمرے کا یہ معلوم ہے کہ وہ اس کی پیڑ تھی بہن تھی یا جو سکڑی تھی ہمیں اس کے پیسے کے لیے کیسی پسندی میں نے بات کرتے ایک بار اس ہے اس لیے باتیں سنگ کو اس حساب سے کہتے ہیں کہ ملکوں اور بعض علیہ دنیا کے ٹیم کا کام کریں پھر اس میں بھی بہت سی باتیں دہلی کو کشمیر کے جاننے والی آتی ہے اس لیے ہمارے اس مارکیٹ سمندی اسے میں سمجھنے میں کر رہا ہوں اس لیے آپ کے ٹیم کا کام کرنا ہے میں میری نیت میری نیت نیت کر رہی ہے کام کریں تمہیں نیت کر لوں میری سی ایئر سے کام کرو ابھی بات تو کروا جو ہے وہ ان کو زمانے کام ہوتا ہے اور یہ زمانے لوٹ تھا تو ان کو یہ زمانے کرتے تھے کہ نوکر کے جمع سم کیا کریں گے دن میں ہمیں درخت ہو سکے گا رکھتے ہیں ہمارے جنگل میں ضروری ہے پڑھنے والا پسندیدہ کریں تو یہ بہت کا طریقہ سننا چاہیے کہ مسلمان یہ اسلام آ جائے تو لوگوں کو اسلامی آئے گی اور مشکل یہ ہوگی کہ اسلام کی کتابوں اور مسلمان سے کچھ سوال کرتے میں اسلام کیا ہے کتابوں پہلی سردی کے اندر وہلام دوسرے سارے اگر اسلام دیکھا ہے کہ تین مسلمانوں نے مسلمانوں میں ان کا تو ان کا کھانا اسلام ان کا ڈیس ان کا ان کا جب ہیں کہ کے سن کرتے ہیں وہ سارے اسلام شدیوں دیکھ سکتے ہیں وہ تو یہ اسلام اگر دیکھنا ہے کیونکہ مسلمانوں کے سبھی کو اور اگر اگر کسی سے کہا جائے کہ ہم اسلام کہ وہ ریگولیٹر کے اندر اسلام کو اس کے اسلام بھی جلدی اس لیے اسلام کو گھروں میں دیکھتے اسلام جو پانی کے گاٹ کر میرے انتی ہے اس اسلام کی مشکل اتنی اونچے نظر پر پہنچاتی ہے جب شہر کے رہ ہیں ان کا ریڈی ہونے جب کا واقعی اسلام کرے گا جاتے اس میں استعمال کو لے کر آئے ہوتی جاتیوں کے کسی کرتی ہو جس کے بیان اتنا اثر ہوتا ہے جس کی کتابوں میں اتنا اثر ہوتا ہے تو اگر وہ زندگی نظر منگا تو لوگوں میں کر سکتی اتنی کسی سنجھانے اس طرح کے اندر جیسے بچے سے سے جو ہے مطلب چائے طریقے سے پہلے نشان لگے اس بند طرف پرانوں کا اسلام کے پہلے جو آنکھا لوگ جو چائے پرانوں اسلام کے پہلے جو آنکھا ان کی نگرانی میں اس وقت کہ میرے پیٹ نے میرے پاس پر اگر پانی کیوں کیا اور ایسی چلی ایسی چلی ایسی چاہیے ادھر والا خاندان بھی ختم ادھر والا خاندان بھی ختم صرف پیڑ لے کے بچے ہمیں بھی کہہ کہ ہم سے پیٹ پچھلے کو بنا دے گا تو جو بچہ وہ بدنام ہوگا یہ دن بچہ تو یہ آپ کو سپل نہیں کرتے میرے گھر پرو چلا چاہیے دنیا میں دو چاند ہو گئی یہ اس کو میں جائے گا اگر کو غلط ہو تو میں نے کس کیا اس کے دو پیسے خدے کے بڑے پڑھنے یعنی اللہ کے کلیا کے جڑے میں اس کلیان کا پورے انجام بہت ہی دباب بات اس کے بچے سدر برابر کو شہید کر دیا, دیگر دیگر. کر دیا, دیا ملی نا. ملی نا تو یہ گئے کوئی بار گاڑی کر لینا پکڑا لینا ایک جہاں سے پتھرا گیا بھارتی لایا گیا ملنا انہیں اور دو بچوں میں خوشی ہوئی کہ ہماری بات میں ہمارے خطرے کے پرچیز کو اتن کیا جائے اسے مچھلی جو کریں ہمیں باہر بھی جانا چاہیے خری لگایا گیا خرید نے اسے کہا پورے سمجھنے کا پانی دیا پورے پانی دیا اس کا سب پکا تو تو جب نے کہا میں پانی پی لیے سبھی پانی پی سے کہا اٹھا کر میں دے جب جو تو اسے پکڑ کر رہے کتنی دور سے لائیں کتنی تمیاؤں سے لائے کتنے گروڑے کتنے لوگ وہی سہارے جو بڑھے گا دیکھیں وہاں پر ادھر امریکہ کرنی ضروری نہیں اب آپ اس کو بنا نہیں سکتے اب آپ اس کو مان نہیں سکتے مدد کی آپ نے اس لیے کہہ لیا تھا پہلے میں تو گرے میں کسی امن میں مسلمان کسی کو امن لے کے پھر دی مانگ نے کیا امن میں نہیں کیا ملتی ہے امن کا دیا کریں گے پروگرام مریض کو پیسے دے دیں گے اس کو یہ مطلب نہیں ہے کمپنی جب نے تو میرا میں دیا پوری میڈوریٹی پوری فائدہ پوری سنکت ان کی ہے ان کی حکومت کو میں آیا ہوں پر میری ہی اس کی ہے اور قانون بھی آئی کا ان کے ہے نہ حکومت کا اتنا احترام ہے اسی وقت وہ انداز میں تلبا کرائے گا نہیں کی بلکہ احلام اپنے کو اندر آکر سے اسلام جو ہے وہ احلات سے درد کرنا چاہیے مسلمانوں کی احلات سے اسلام کرے گا ایک کو ملے ایک رضی اللہ کو شراطہ بول کر پوری جہی جگہ تھی حضرت علی رلی اللہ علیہ کی کوئی پوری کوئی ہودی نے لی حضرت ابھی نہیں کیا کہ یہ پہچان دیا کیوں کہ میری ہے یہ دل نے کہا کہ نہیں آپ کی نہیں ہے اس سے پہلے علی کی جاہد بنا لی حکومت تھی وہ کہہ سکتے تھے کہ اپنے مائک بھی لے سکتے تھے کسی سے اپنے منوار کے لے سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا خاصی شہری کے پاس چلو اسلام کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق میں حمل کروں گا ضروری سے خبریں ذمہ داری چلو تبدیل کسی بھی لوگ ہی ہونے کی حیثیت سے آئے گا بلکہ ایک میں کے بڑا نہیں ہک ملے گا کوئی ایک ہے کچھ شر کیا مل رہا تر نکل دے رہے ہیں دونوں کے کاغذ ان کی فیصلہ یہ ہے کہ اردو لینا تو ان لوگوں لینا من انتظار ڈب کو نچائد دوا نہیں آ سکتی تو جس پر دروازہ کیا جائے وہ فصلوں کا ہے کبھی بھی اس کی کس میں ہو جائے گی تو دوائیں آئیں گی انہیں دھیرے آپ کے پندرہ تاریخ جو بارے ایک سو کلو دس کلو کے کام تک ایک ان کا قانون ان دومائیں گے قانون کے بارے میں جس پندرہ تاریخ کے گھنٹے جا رہے ہیں میں کہاں مہنگی شہریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ حال کی بوائی مالک کے ہفتے قبول ہوئی پہلے کے بیٹے کی دوائی باپ کے رستے قبول نہیں ہوئی کلر حسن کی دوائی آپ کے قبول نہیں ہے آج کو اور ہے کرنے والے لکھا اس سرحد کے بارے میں میرے پاس تیسرا کوئی زبان نہیں ہے فرا یہ سبھی یہ آپ کو نہیں مل سکتی اسلامی قانون کے اعتبار سے سمپدائی قانون کے اعتبار سے حق کیا ہے محروم اس کی ہے جو اللہ نہیں جائے تو قانون اتنا ہے کہ آپ کے لیے کبھی کبھی کچھ کم نہیں اللہ جگہ چار ہندو چار سچوں کے بیچ کو یہ موجود دیکھ کر پچاس لوگ خبریں نہیں سکتے ان کے ساتھ جڑے ان کا پینتالیس مجھے شریک بھی ہوتے ہیں موبائل یوتھ نہیں ملتی وہ بھی ہوئے لیکن شروع کی راجت سے ہی کر کے پاس باتیں خبریں نہیں تھی کیونکہ گورنر ہمیں سوچ لگائیے میں پہنچی چاہتا کیونکہ میں جیونٹی ہے اتنے سوچے لیکن آسمانی آنندر کے جیون گھنٹ گیا اسے نہیں کرنا سوشن کرتا تو اسلام آلات کے زور سے پہلے تنوع کے دور سے اسے میرا جیلک کام آیا جا سکتا ہے क्या समझ गया होंगे मैं क्या कह रहा हूँ और जो नहीं समझे पूरे दुनिया में नहीं समझे तो जब मेरे कहे कि नहीं क्या अच्छा करना पहुंचे उसने नहीं किया तो मेरे मजबूर कहा कि देश में अहम चीजें हमारे देश में पूरी दुनिया में कोई अहम चीज नहीं ہمارے مزید پوری دنیا کے چل کے کہ کے چلا رہی ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے گھر تو قانون ہلاکی جو ہے وہ اہم ہے بس لوگ ملتے ہیں پہلے تجھے ہمیں دکھا رہا تھا کہ ہم ہمارے قانون کا کتنا کلام کرتے ہیں میرے سامنے آئے دلے دیکھ اس کی ہمارے گھر کوئی نہیں ہے بہت آئے یا ملک ہاتھ میں جائے ملک ہاتھ سے جائے مسلمان کے اس کے اہمیت نہیں ہے مسلمان کی کامیابی ہند سے آنے نہیں اور مسلمان کی ناکامی ہند سے جانے نہیں ہے ملک کا ہم جانا ہے مسلمان کی کامیابی نا کرنے کو مل جان نہیں کی کامیابی نا کرنے کا مل جان حکم ادائی کا پورا ہونا اور حکم اگاہی کا ٹوٹنا میں نے ستا کہ حکم سونے کا حکم چندرا نا کیا ہاتھ سے نکل گیا تو یہ مسلمان کامیاب ہے اور حکم اگاری ٹوٹ کر اگر پندرہ لاکھ اس کے ہاتھ میں آنے تو یہ مزید ہے اس کے ہاتھ میں مار کے آنا یہ کوئی اہم نہیں ہے مو کر مار کے جانا کوئی اہم نہیں ہے حکومت کا سوچنا یہ حکومت کا پورا ہونا یہ اس کے نقصان ہے یہ بتائیے کچھ یہ رسنا چاہیے کرنا پڑھنا چاہیے وہ ضرور اپنی طرف سے کچھ یہود کہا کہ میری طرف سے مجھے کس چہرائی سے نہیں تو چہرے تجھے صرف اللہ کے قانون ہے تو ہم لوگوں کو مسلمانوں کے ناج دکھانے میں کام میں جا کے ہم لوگ جب اس قسم کے بلاکار کو دیکھتا ہے تو اس میں الگ الگ دنیا کا سر سے بہترین بزر جو ہے وہ اس طرح ہم لوگ اس کے بعد سے مسلمانوں کو دیکھتا ہے جو اتنا اچھا مزہ رکھنے والے مسلمان بھی ہیں ان میں یہ اسلام رکھنے کے انہیں جب وہ کن مسلمانوں میں اسلام دیکھتا ہے تو کوئی دیکھتا ہے کہ ان مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہوا اسلام میں بلکہ یہ مسلمان بھی ہیں یہ ہمارے پری پیسے چل رہے موڈن کا یہ یہ مسلمان ہیں ماڈرن طریقے پر نہیں چل رہے بلکہ یہ ماڈرن طریقے پر چل رہے ہر یور کے ذریعے کیا بنا <laughs> <laughs> کے है یہ بنا کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے لیکن ان کے زمانے کے لیے روک کے زمانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہمارا ماڈرن طریقہ ہے کہ کسی طریقے کو مسلمان نے بتنا اس پر بتاؤ ہمارے لیے کتنی شرم چیزیں کتنی شرم نہیں کے کے جذبات اس مسلمان نے اسلام کے پہچان کے جذبات اس کے لیے پینتی ڈگری چاہو کسم کو اس اس کے لیے اسلامک سینٹر جیتنی چاہے پنوانش مسلمان سے اس کے لیے بڑی بڑی اتنی بتا جیتنی چاہے رقم خط کروانے اس مسلمان سے اور پورے یورپ میں اسلامک سینٹر وغیرہ بہت اچھے ہوئے ہیں اسلام کے پیدان کا خود جذبہ ہے اس کے لیے اسلام جمع کر لے مسلمانوں اسلام کے نام پر اس کے لیے اسلام کے نام پہ نہیں جانے اس کے لیے اور سب کچھ کرنے میں تیار ہے اسلام کو پھیلا دیں لیکن ہر مسلمان مذہب آج یہ دیکھتا ہے کیسے ہم سے لے لو جو چاہو ہم سے لے لو چاہیے ہم سے لے لو اسلام تو دنیا بھر میں پھیلا دو میرے انداز کے واسطے اس اسلام کو انہوں کو جھلکیوں میں گھستے ہوں دے لوں چاہے اگر یہ اسلام میرے گھر میں گیا تو میری بیوی کو پڑھنے میں اور میں بھی بینکوں سے لینڈ دین سکیٹ بھی نہیں کر اور ویٹامی کارڈ کیا کہتے ہیں آپ لوگ مل جائیں گے بٹامی کارڈ وٹامن ڈی ویٹامی بیٹامین بی ویٹامن ہم بنتے ہیں اور ویٹامن ہم اکثر یہ میری چیز اینڈ نہیں ملے اس پر اس کو دیا تو پھر میرا رواج بھی بدلے گا میرا چہرہ بدلے گا میری بیوی کے ساری ترتیبیں بدلیں گی تو میں سوسائٹی میں فٹ نہیں ہو سکوں گا اس بنا میں اسلام تو دنیا کے اندر سے کرنا ہوں لیکن انداز کے راستے ہوئے کئی کنڈک اسلام کو بڑھنے میں پوری ہوگا رک مزی اور مسلمان اسلام سے صرف اتنا حصہ لیتا ہے جتنا اپنی طبیعت کے مطابق جتنا اپنی کے خلاف ہے ہے تو گیا طبیعت کے مطابق جتنا اسلام لیا لیا جتنا اسلام کے خلاف اسلام اس سے نہیں تو مسلمان کا ایک پیر تو اسلام کے اندر ہے اور مسلمان کا دوسرے پیر اسلام کے باہر اسلام کے اندر مسلمان بھی کون में پیر ہے مولانا کھانا کمانا بھی جی سب دین ہے وہ پیر تو اسلام کے اندر داخل ہو گیا مولانا دوری بچوں کو حکومت ادا کرنا یہ بھی تو دین ہے اسلام کے اندر یہ مولانا باق مجھے اس کا دین ہے پہلے داخل ہو گیا بولنا سیاست کے اندر قدم رکھنا ووٹ لینا کوئی عمل نتیجہ لینا اتنا کو کوئی پہلا دینا ووٹ بولنے کا تین ہے کیا سیاست دین دن جن بولانا ساتھ طرح فرمائی ایک سب ہے پہلے سیاست نہیں ہے تو ان سے کہا گیا سیاست سے کی کیا ہوا اگر سیاست کے معنی جو چاہوں کر دو دھوکہ دے دو کرو خیال کرو گھر کاٹو ٹوٹیاں اچھالو ٹوٹیاں مارو اگر سیاست کے لیے مانا ہے تو یہ سیاست کے اسلام میں ہوگی اور اگر سیاست کے لیے ماننا ہے تو سامان بننا لوگوں کی خدمت کرنا کسوں پیسوں کے کام آنا دکموں سے خبر دینا یہ اس لیے کہنا سیاست کے لیے بہت سیاست اسلام نہیں ہے فرمائی سرمائیے آپ کو سیاست کے بارے میں کہ اس طریقے سے وہاں پہ یہ غائب ہو گیا کہ سیٹھے ملکے بھی اس طریقے میں دوستوں میں سے کرتا ہوں جتنا طبیعت کے مواقع ہے اتنا اسلام شروع جتنا طبیعت کے خلاف ہے اتنا اسلام شروع ایک پیرام کے اندر ہے ایک پیر اسلام کے باہر ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمان پورے یہ پورے اسلام میں داخل ہو شہتا ہوں کے پیچھے مچھر یہاں گا میتھ اسلام میں آنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مسلمان اسلام کی آرباد نہیں کرتا ایک کام کے اندر ہے ایک کام باہر کے اثر کردار اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ٹائم اسلام کے باہر ہے وہ ٹائم اسلام کے اندر کر دی ہے یعنی مسلمان سو کہ بڑا اسلام میں چلے تو اسلام میں لگتا مل جائے گا اور اگر ہماری جو تبدیلی ہے اس کا یہ کام ہے جس کی ٹائم اسلام کے مسئلہ ہے اسی ٹائم اسلام کے اندر کریں تو وہ سو بھی ہوگئی نئے کے اندر بھی بہت سلی ہو گئی فرانس کے اندر بھی بہت سوری ہو گئی بیس سال پہلے تھے اور جمع کے دن برا کرتی تھی اتوار کے دن برا کرتی بھی جمعے کی نماز پہننے پناہ بتایا کہ اس وقت اپنے سے زیادہ مقامات بھی انگلینڈ میں ہمارا گھومنے نہیں لگتا اور قرآن بھی سنوانا جاتا ہے آج کا ہماری پہلی آدمی نہیں تنا تو پہلے اس کے اندر بہت مستھی کبھی بھی ہے سرکاری سب کچھ پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا اب اللہ کا پتا ہے سو سے زیادہ مقامات سب کم پتا ہوتی ہے پہلی سے اس کے اثرات کے اندر مسلمانوں نے مارکیٹ بھی, بھی, بھی. ہو بھی. اور اگر یہ دیا دیا نہیں کیا گیا تو خطرہ ایک دوسرا بھی ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کہیں اندر کی کام کو باہر نکلو خطرہ اللہ میں کہتا ہے جاؤ یہ سو منگائے تم منا لکھوں پر اگر وہ کرو تو تمہاری جگہ پورا دوسرے کو مل کر دیا پھر تمہارے جیسے دوں لَا تَعْلَمُونَ الَّذِينَ عَمِلُوا مَثَلًا مِّنكُمْ مَّنْ يَتَّقِ مِنكُم مِّنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يُؤْتِيكُمْ نَصِيبًا مِّنَ الْقُدْرَةِ لَا يَنفَعُهُ هَذَا لِمَن عَدَا الْمُؤْمِنِينَ نَارُ جَهَنَّمَ فِيهَا يَصْطَلُونَ لَا يَجِدُونَ <سؤال> <سؤال> <سؤال> گاڑی کا ایماندار ہو اگر تو تین سے نیچے ہٹ گئے تو ہم گلی بندہ کے پیسے تو ہم کو لائے گا کہ جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ اسے محمد کریں گے اور جو کسی ملمت کرنے والے کی ملامت سے نہیں دے گی اور جو اللہ کے پر اور قربانیاں دی بھی. ایسے قوم کو حد دیا گیا اللہ بڑا مسل والا ہے بڑا جا جاننے والا ہدایہ اس کا تو وہ اس کا اسلام کو مسلمان میں ایسا بنایا کہ جیسے ایک بہت پرانا ملازم تھا نام اس کا عبد الدور تھا بڑے بڑے گھر اس کی بڑی قدر کرتے تھے پھر اسے کہتے تھے ہاسور ہو گیا شادیوں میں کاروبار میں ہر گیا اس کے مشینے پڑے ویکتے بھی مشکل ہوتے موس کا انتقال ہو گیا چھوٹے محاور میں بہت سارے کاروبار غریب نظام آئے اور اب اپنے حقول کی باتیں اچھی نہیں معلوم ہوئے رقول بھیا کے رپور رسورا کر رہے وہ مشورہ دیتا ہے شادی بھی کی بھی لڑکی تھی کہ نیک مزورہ ہماری میں بھی, بھی, بھی دخل ہمارے کاروبار میں بھی, بھی, بھی ہمارے گھروں میں تو دخل مت دے ایک کنارے پر بڑا ہے وہاں پر یہ بھی ایک بارے رہیں گے بس دخل مت آج اسلام کے ساتھ مسلمان نے وہی معاملہ کر دیا اگر یہ اسلام شادی میں آ کر کہہ دے کہ یہ کوئی حملہ دن آرام ہے مسلمان کرتا ہے اسلام شادی میں بھی دخل مت دے کاروبار میں تو دخل مت دے ہمارے گھرو معاملہ میں تو دخل مت دے ہمارے کپڑوں میں تو دخل مت دے ہماری سوسائٹی میں تو آ کر دہل مسجد کے اندر جو پڑھا ہے وہاں پر ہم دن میں پانچ چودہ کی ملاقات کر لیا کریں گے اور اگر ہم بہت ہی زیادہ بزی ہو گئے مشہور ہو گئے تو پھر ہم جمعے کے دن آ کے ملاقات کر لیا کریں گے اور اگر اور زیادہ ماڈرن ٹائپ کے ہم بن گئے تو پھر ایک کے دن ہم پوری ملاقات کریں گے یا کسی جماجی کے ممالک کے لیے ملاقات کر لیں گے آج کی آج کی اور تین سو ساٹھ کی تو جمے بائی کھاٹ کی جنازے بائی اور تین سو ساٹھ کی تیز بھائی یہ تین واقعات ہماری پیڑ طے ہیں اور واقعی ہمارے کسی معاملے کے اندر دخل ہوتی ہے اسلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو وہ وطور بھیا وطور بھیا جسے کہا جاتا تو بپورہ اگر اکورا جب یہ کہنے لگے نوجوان تو اس اکورا کو بھیا رکھتا ہے اور اس اپنے ہاتھوں نے وہ مکان چھوڑ دیا کا گھر تک جب وہ جانے لگا تو پاس لالا جی مکان کا مکان تھا بن گیا تھا اس کے بھائی آپ یہاں جا رہے تو لوگ یہ گھر والے کسی بات کے لیے یہ قدر نہیں کرتے اگر میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہا تو بندہ یہ کہ بھائی تم ہم تمہیں جانتے ہیں تمہارے سارے طریقے مسلم تھے تم جمعے چھوڑ دیے اگر یہ تمہیں اپنے گھر کے بچے مانتے ہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں آ جاؤ ہم تمہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو وہ دنیا مسلم حقوق کو سینے سے لگاتا ہے ہم کے سینے سے لگاتا ہے پہلے جاؤ ہم ہم تمہاری مدد کریں میرے مسلم دوستوں اکمین سوپو بھیا ہمارے سے نکل کر ان لوگوں کے گھروں میں چلا گیا اور امریکروں کے گھروں میں چلا گیا تو یاد رکھوں کہ ہم گھیر کر جائے گا ہم کسی خاطر استنیاں بھی نہیں لیں گے اور آخر کے لیے نہیں لیں گے ہمارا وقار اس وقت پہ ہے کہ ہم کو بھیا کی قدر کریں اور اسے ہم سینے سے لگ جائیں ہمارے گھر کے اندر شادیوں کے موقع پر اس کو بھیا سے پوچھیں اور کھانے کے موقع پر اور ہر لائن کے اندر ہم خود اچھے سمندر ہوتا ہے یہ کریں گے دل کے پڑھنے ہمارے اندر جو اسلام ہوگا جو کتابوں میں ہے تو پھر میرے محترم دوستوں لیکچر کے ذریعے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اسلام ایسا مطلب ہے بلکہ خود ہمارا کلچر نہیں بتا دے گا کہ واقعی اسلام ایسا مطلب اسلام نیکچر سے نہیں پھیلے گا اسلام کلچر سے پہلے اسلام صرف مزاجوں سے, سے ہی پہلے گا اسلام میں مسلمان کے اندر تو زندگی آ جائے تو پھر اسلام دنیا گنجر کرے گا لیکن دنیا زندگی میں اسلام آگے گے اس سے بھی اجازت کرنے پڑے گا اچھا بات چیز رہیں گے پرتوں لوگوں کے انتظار ہوئی شروع والی بات اور یہ میرے بیان میں آپ دیکھو گے خوب دیکھیں مار میں بہت چیزیں رہ پڑے گا. اس نے یہ کہا کہ میری چارج اس وقت ماڈرن ٹائپ کا یہ وہی مسلمانوں کا رویہ دیکھ کر اس نے کہا کہ اس زمانے میں تو ماڈرن ٹائپ کا اسلام ہونا چاہیے پرانا اسلام نہیں کہنے کا ماڈرن ٹائپ کی کچھ کتاب ہونی چاہیے ماڈرن ٹائپ کی کتاب نہیں چنی تھی تو میں نے اس پہ یہ خدا کا کا ہے خدا کی کتاب ہے اور اللہ جو ہے علیم وزیر حدیم ہے تو اسے قیامت تک کے اس کے بعد کے سارے زمانے موجود ہیں انہیں سامنے رکھ کر اپنی قدرت سے اس نے ایسا طریقہ دیا ہے کہ وہ طریقہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے کافی ہوا کے چاہے امریکہ کا رہنے والا ہو اگیتا کرنے والا ہو خدا کا کا نام ہے اس بنا پر اس میں کڑھائی ان کی کوئی ضرورت نہیں یہ میں نے سوچا پھر اس نے کا وہ نشان اب غصہ تو نہیں ہوں ہوگا اس نے کا تو ریت کس کی کتاب انجیل کس کی کتاب زمین کس کی کتاب پھر یہ ساری کتابیں کیوں تبدیل ہوں پھر قرآن آیا اور قرآن کی تبدیل ہو کر ماڈرن کتاب آ کس میں کیا ہے سوال قائم کیا میں نے اس کو کہا کس نے کہا کو دیکھو اس کے دو جواب ہیں ایک ادب کے ساتھ ایک بےعدبی کے ساتھ تو میرے دونوں جواب سن اس نے کہا میں نے کہا سنا نے کا بیدمی کا جواب تو ہے کہ طورے کے اندر اللہ کو تجربہ ہوا اریا بھی ملنا کچھ غلطی ٹھیک ہوئی پھر جو بن کی باتیں رہے گی تو وہ اندی بھی ٹھیک ہو گئی پھر جو بنتی باتیں رہے گی تو وہ قرآن بھی ٹھیک ہو گئی اور قرآن کی جو بنتی رہے گی تو موڈ آئی تھی تو کتاب آج بھی ہو جائے اس لیے دلی کی بات تو میرے ادب کی بات کیا ادب کی بات یہ ہے کہ زمانے کے حالات کے, کے آدمی تو قرآن تیسرے اسلام کے زمانے کے حالات کے پسند سرخم کے زمانے کے آلات کے اعتبار سے کرنے پاس اور ورک کے زمانے کے آلات کے اعتبار سے جس کو گولڈن ٹائپ کا نیا کسی نے کہا اور ہم لوگ بجلی دو ہزار پہلے امریکہ گئے تو وہاں پر بھی کسی بھی باتیں ہمارے کاموں میں آتی ہیں ہم لوگوں کے بڑے احتراجات کیے وہاں کے امریکہ کے مسلمانوں نے اور یہ کہا کہ کیا اس پر کیا چیز دے تو گھروں پر بھیجتے اس کام ہے کیا ماڈرن طریقے سے تو اس کا جو پرانا پہلے کہتے تھے کہ لوگوں کے گھر پر جانا گھر پر جانا اس زمانے میں ریڈیو وغیرہ کچھ تھا نہیں سب تو ریڈیو بھی ہے ٹیلیویژن بھی ہے سب ہے یہ کیا تمہارے ہمارے فیور یہ میرے کام پر بات بڑا مجموع شاید اتنا ہی امریکہ میں ہوگا صرف اردو والوں سے جمع ہوا پر میں نے کہا کہ نفرت کیوں ہے اتنی نفرت کیوں ہے خجور کا درخت اگر تمہیں حاصل کرنا ہے تو خجور کی دوسری زمین میں دخل کیے بغیر کھجور کا درخت تم نہیں دے سکتے اگر تم کو ماڈل دیں دیں گے اور اس کے کنوشن کا کپڑا نہ پیٹیں گے اسے رونے کے سندوپ میں رکھیں گے اور اس کے اندر ٹیچر بھر دیں گے اور ماڈرن طریقے سے لیں گے نہیں ہے طریقہ بھی پرانا سمجھا جا پڑے گا کیونکہ پرانے طریقوں سے بھی مطلب آسمان پرانا زمین پرانی چاند پرانا, پرانا, چان پرانا شرط پرانا تیرا باپ پرانا تین کی ماں پرانی منہ سے کھانا پرانا ناچ کا یہ سب پرانی میڈیکل کی پیڑ کے اندر سواگ کر کے جو کرنا چاہیے میرے گا ماڈرن طریقے سے یہ ساری پرانے طریقے یہ کیوں ہتھیار کی ہوئے میں نے گا اسی طریقے سے اسلام کی جب دنیا کے اندر زندہ کرنا ہے تو وہ لوگوں نے زمانے کا جو طریقہ رکھ کے قریب ستا ہفتہ بتایا ہے اس طریقے سے اگر اسلام کو لے کر ہم ہو جائیں گے تو پوری دنیا کا اسلام پھیلے گا اور اگر اس طریقے کو چھوڑ کر ہم دوسرے طریقے اختیار کریں گے تو اسلام کو پھیلے گا اسلام کے نام پر کوئی اور چیز پھیل جائے اور شاید ہماری تبریر کی دنیا سے بد ثابت ہوگی ہماری تبدیل کے جو کام کرنے والے ہیں اکثریت ایسے ایسی چیزیں جو زیادہ تر دیکھ رہے یہ کم تعلیم والی کم پیسے والے اور کم صلاحیت والے لیکن کام پوری دنیا میں پیدا اور جو اس کی یہ ہے کہ ہماری تبلیت کا کام ہے وہ کم نہیں ہے صرف کونگ نے گھر گھر پر جا کر ہر آدمی کو لے کر اسے عمل پر دان دیا امر پر دان دیا اگر ایگری کلچر کی تعلیم کے چہرے لیکن کر سچ جلانا ضرور کیا تو دنیا سے اناج کا خاتمہ ہوگری کلچر کی تعلیم چاہے بند ہو جائے لیکن لوگ بند جگہ ہوئے ہیں تو اناج دنیا کے اندر چالو ہو جائے گا اگر کوئی یوں کہ کلچر کا پروفیسر کیا میں تو مہینے کے دس سزار لیتا ہوں اور اے کسان کچھ سال کے اندر سال پیدا کرتا ہے تو تیرے بچوں کو تو کلچر کا پروفیسر بنا دی تو اگر پورے ملک کے بچے ایگری کلچر کے پروفیسر بن جائے پر ہل چلانا چھوڑ دیں تو یہ دس دس ہزار کی تنخواہ کہاں سے ملی وہ جو عمل چل رہا ہے کھیت کنخبے کو دس ہزار کی تنخواہ ملتی ہے اور اگر سارے پروفیسر جائے گی کلچر کے پر ہل چلانا چھوڑ دیں گے تو پھر پھر کلچر اور پروفیسر دو دو پیسے ملتے اس بنا پر میرے محترم دوستو اسلام کی دنیا کے اندر زندہ ہوتا. وہ اوبن زندہ ہے میں نے اس کو یوں کہا کہ اب تو چلے گا تھا پر میری بات سن کچھ آدمی کو کچھ امریکن کو میں نے کہا چلے گا تھا پر میری بات سن میں نے کہا یہ بتا تو یہ جو پہلا کر جانے سے غلطی ہوئی یہ بھی غلط اور تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ تو زمانے کے اتباد اس زمانے کے اتبادر ماڈرن زمانے کے اضافہ کری یہ بھی بتا تم نے گھر کر میں نے کہا تیری عمر کیا ان کا پینتیس سال کی میں نے کہا پینتیس سال کی عمر اگر تندو کھوک کے دیکھے گا کہ جب تین سال کا تھا تو اس وقت میری ماں نے جو کپڑا سیا تھا وہ چھوٹا تھا پانچ سال کا ہوا تو عمر کپڑا اور بڑا لوں دس سال کا ہوا تو کپڑا اور بڑھا لندرہ سال کا کپڑا اور بڑھاؤ اگر اس وقت میری جوانی کا پرچست زمانہ ہے اس لیے پہلے کپڑے کی لمبائی چوڑائی کے ہو جاتی اب اگر بیٹی کر یوں کہ میری ماں نے کپڑے سیئے تو غلط سیے جو تیرا کہنا غلط ہوگا होगा لوگ ویسے ہی کپڑے ہونے چاہیے اور اگر تو یوں کہ بھائی اب پینتیس سال کے بعد چالیس سال میں میرا کپڑا اور لمبا ہو پچاس سال میں اور لمبا ہو ان کپڑوں میں تو اور لمبا بنا لگ جائے گا یہ بھی غلط ہوگا ہرچک زمر جوانی کے زمانے میں جو کپڑا تیری بھی لمبائی چوڑائی طے ہو چکی اب یہ تیری موت تک کے طے ہو چکی اس کے پہلے کپڑے کا چھوٹا بڑا ہونا یہ بھی غلط نہیں تھا اور آئندہ تیرے ڈیزائن کا مقرر ہو جانا یہ بھی غلط نہیں ہے حضرت آدھے علیہ السلام کا زمانہ انسانیت کا بچپن کا زمانہ تھا کچھ میں آسمان ہے زمین ہے چاند ہے سورج ہے نکاح ہے عبادتیں یہ چیزیں سکھاتی آگے نسل چلی حو علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت و اتر بڑی اس کی کے طریقے ملے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور انسانیت آگے بڑھی اس کی لائن کے طریقے دیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ انسانیت بدچت جوانی کا زمانہ ہے اس وقت جو دستور اللہ نے دے دیا اس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا بہت من تو من تو اسلام دینا آج میں نے تمہارے دل کو مکمل کر دیا اب اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں چلے گی تو میں نے کہا جیسے تیرہ لباس زمانے میں میل ہو گیا ویسے پوری دنیا کے بستے والے انسانوں کے ہو چکا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہاتھوں اور اس کے اندر انترگت ترب بالکل غلط ہوگا اور اس کے پہلے جو ترب ہوا وہ بالکل صحیح تھا سات ہزار سمجھ ملتا بول کے سمجھنے کان پکڑ اس نے کہا جس سے جا کر میں بات کی تو وہ میرے اوپر ناراض ہو گیا اور میرے پر خفا ہو گیا اور تم ناراض نہیں ہو اور میری دونوں باتوں کو تم نے حل کر کے مجھے بتایا اچھا اس نے دوسری بات دوسری بات یہ کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے ہو کہ وہ خاتمن ہیں یعنی نبیوں کا دروازہ انہوں نے آ کر بند کر دیا اور نبیوں کا آنا تھا رحمت تو بولا تمہارے نبی نے آ کے رحمت کا دروازہ بند کر دیا اور پھر بھی تم اپنے نبی تعلیم کہتے ہو کہ وہ رحمت اللہ عالمین ہے پھر عالم کے لیے رحمت ہے حالانکہ انہوں نے رحمت کا دروازہ بند کر دیا اور پھر بھی تم انہیں پورے عالم کے لیے رحمت کرتے ہو تو اگر تو ان کو خاتم النبین کہتے ہو تو پھر وہ رحمۃ اللہ عالمین کیسے بنے اگر تم ان کو رحمۃ اللہ عالمین کہتے ہو تو وہ ہاتم یہ تو تھا اس کا سمجھ آپ اس کا اگر نہیں سمجھے تو ایک مثال سے میں سمجھا دوں مثلاً کوئی یوں کہہ دے کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی غلط ہے بار. تیری بیوی تو پھر بیوہ نہیں اور اگر بیوہ ہے تو پھر تیری <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میری ماں با چیز <laughs> مانچالو کر جس کا بچہ بیٹھا نہ ہو تیری ماں ہے تو برجنی ماں بہت پڑھے کو پانچ ہے تو تیری ماں نہیں چیزیں سنیما اگر کوئی یہ کہتے کہ, کہ میرا بچہ یتیم ہو گیا بچہ اگر تیرا ہے تو یتیم کیسا اور یہ تین ہے تو تیرہ پیسہ یہ میری تین دشائیں اسی سمجھا نہیں اس کا کہنا ہے کہ اگر خاتم النبیم ہے تو رحمت العالمی نہیں اور اگر رحمتی عالمین ہے تو خاتم النبیین نہیں ہم کو تو پڑھتی رہتی ہے نا ہم لوگ آپ کی طرح یہ جگہ گھوم ہی رہتے ہیں ہم لوگ تو دنیا میں تو گھومتے رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں تم بھی ساری دنیا میں گھومو اسلام کو لے کر ارادہ ہے کہ نہیں ہے اسلام کو لے کر گھومو بھی نہیں گھومو گے میرے عالم میں تمہیں پھرنا ہے اور تمہیں یہاں کا قیام جو ہے یوروپ کا یہ اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ ہے تمہارے ہاتھوں اللہ اسلام پہلا دا. طریقہ میں بتا دوں گا بھی. آ رہا ہوں طریقہ بتانا ہے یہ اس نے کہا میں نے اس کو یوں کہا آما آم مات آم آم آم کریں میں بار بار پانی پیتا ہوں بیمار آدمی ہوں مجھے آپ بنا دورہ نہ مانیے گا اخر چلا ہوتا ہے راشٹرپتی میں اور ہاتھ نمین بھی ہے دونوں باتیں اور میں نے کہا ہاتھ میں کے دو پہلو ایک پہلو سے ہے مثبت دوسرا پہلو ہے منفی مثبت پہلو تو یہ ہے منفی پہلو تو یہ ہے کہ کے پاس کوئی ندی نہیں مل کر کرے گی وہ اب وہ رحمت جو کسی ندی کے آنے سے اتب تھی اب وہ رحمت والا جو کام ہے وہ ہمارا تاجر بھی کرے گا وہ ہمارا وکیل بھی کرے گا وہ ہمارا ڈاکٹر بھی کرے گا وہ ہمارا انجینئر بھی کرے گا وہ ہمارا تاغیر بھی کرے گا اور وہ ہمارا کسان بھی کرے گا وہ ہمارا مزدور بھی کرے گا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ندیوں کے آنے پر کرنے والی رحمت کو پورے عالم کے اندر آرام کر دیا ہوا کیا ہوا کیا کہ مائنس پہلو کو اس امت نے لے لیا جب ہدی کے بعد کوئی ندی نہیں آئی اگر کسی نے جھوٹی نمود کا دعویٰ کیا تو پوری امت اس کے پیچھے پڑ گئی اور پڑنا چاہیے اللہ کا شکر ہے پوری امت اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اگر کوئی جھوٹی نمود کا دعویٰ کرے لیکن اس کے ساتھ جو پلس پہلو ہے مثبت کیونکہ ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے جہاں پر آ کر امت میں ڈھیر ڈھول بجانی شروع کر وہ پلس پہلو پر یہ امت نہیں جائے یہ بڑی یہ مشکل ہے نا ہم اس کے اندر دو تار ہوتے ہیں ایک تار ہوتا ہے نیگیٹو ایک تار ہوتا ہے پوزیٹو ان میں سے آپ ایک تار کو نکال دو روشنی رہے گی اندھیرا ہو جائے گا تو جب ہجور اکن سرکن ختم ہوئے اس کے اندر دو تار ہیں ایک تار تو یہ ہے کہ ہجو کے وقت کوئی ندی نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ امت جو ہے یہ اس ندیوں والے کام کو جو دعوت کا کام ہے وہ کرے گی تو اس امت نے وہ دعوت والا کام چھوڑ دیا اس بنا پر پورے آدم کے اندر ندی نہیں کر اگر یہ امت جس دعوت والے کام کو کرے تو پھر پورے آدم کے اندر عرو ہدایت پھیلنا شروع ہو جائے گا اور ساری دنیا کے بچنے والے انسانوں کے قبول اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت سے منفر ہوتے چلے جائیں اب ہماری دعوت جو ہے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہماری دو شانیں ہیں ایک شان ہماری یہ ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور دوسری شان ہماری یہ ہے کہ ہم حضور اکرم ہندو یا کن سناتن ہوتی ہیں خدا کا بندہ ہونے کے اعتبار سے ہمارا جو مقصد یہ زندگی ہے وہ ہے بندے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ عل محمدی ہونے کے اعتبار سے ہمارا جو مقصد زندگی ہے وہ ہے دعوت تو ایک طرف مقصد زندگی ہے عبادت ایک طرف مقصد زندگی ہے دعوت عبادت کے معنی ہے خدا کی بات کا ماننا اور دعوت کے معنی ہے خدا کی بات کا دوسرا سے منوا دوسرے سے منوانے کی کوشش کرنا یہ دو ہمارے مقصد زندگی ہیں اس کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں ہمارا مقصد زندگی دعوت و عبادت ہے ان دونوں کو مشترک نام جو ہے وہ دین کا کام ہمارا مقصد زندگی جو ہے وہ دین کا کام ہے رہا کھانا اور کمانا یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں بلکہ یہ ہمارا ضرورت زندگی ہے ہمیشہ انکار کی ضرورت ہم کھانے کمانے کا بالکل انکار نہیں کرتے کھانا اور کمانا ہمارا مسلمان کرے گا لیکن مقصد کے میں نہیں کرے گا بلکہ ضرورت کے درجے میں کرے گا اور باقی اس کا سارا وقت جو ہے وہ مقصد کے درجے میں لے لے گا اور مقصد زندگی جو ہے وہ ہمارا دین کا کام ہے اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اگر ہم نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا اور حکمت کے ساتھ اگر شروع کر دیا تو مجھے وہ دن دور نظر نہیں آتے کہ آپ اگر آپ کے پورے غور کے اندر اسلام پھیلتا یا تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور اگر آپ مرکز کے قدروں کے اندر چلیں گے تو پورے یورپ کے اندر اسلام کا پھیلنا اللہ کی جانچ چوکی ہے کہ قدروں کے اندر جب آپ کو اس کا سواب ملے گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی پورے یوروپ کے اندر اسلام پہلنا اچھا سب طریقے तरीका کیا ہے اس کا طریقے کا کیا ہے اس کا طریقہ تو ویا ہمیں کوئی طریقہ اختیار نہیں کروں ہمارا وہی پرانا طریقہ ہے ہمیں بات کو سکھے. جب بنیاد سے کام کو ہم شروع کریں گے تو کام دھیمے دھیرے ہوگا اور اثرات اس کے تجویزی طور جی پر ہو ندیوں کی ترتیب پر سب سے پہلا کام جو ہمارا ہوگا وہ مسلمانوں میں چل پھر کر ان مسلمانوں کے اندر دو باتیں پیدا کرنے ایک بات تو مسلمانوں کا یہ جانی ہے کہ مسلمان میں اسلام آ جائے جو جیسے پہلی صدی میں اور دوسری بات مسلمانوں نے یہ لانی کہ ہر مسلمان میں دعوت آ یہ دو باتیں ایک تو مسلمان میں اسلامی زندگی آئے اور دوسرے یہ کہ مسلمان کے اندر دعوت آ جائے اگر یہ دو باتیں مسلمانوں کے اندر تھانگ تو پورے عالم کے اندر اسلام پھیلاوہ ہوگا اچھا مسلمان میں اسلام کیسے آئے ایک دم سے اگر تم یہ کہو کہ لین دین بند کر دو اور بالکل تیاری ساری چیزیں ختم کر دو اور بالکل پوران کے اوپر آ جاؤ تو میرے محسوس دوست ایک دم سے ریورستان کے اوپر نہیں آئیں گے بلکہ صحیح طرح سے اگر تم تو لوگ تم سے دہشت کریں گے اور تم سے دور ہونی شروع ہو جائیں گے اس کی ایک ہے تجدید یہ ہے کہ جڑ کے اندر اب پانی پلانا شروع کر دو تو دہلیوں میں پھلوں کے اندر مٹھاس آنی شروع ہو جائیں گی ہوتا یہ ہے کہ لوگ پھلوں کو پانی دیتے ہیں اور جڑ کو چھوڑ دیتے ہیں تو جڑ سو جاتی ہے تو پورا درخت گر جاتا ہے تو اسلام کا پورا درخت مل جاتا ہے کہ جڑ کو پانی نہیں ملتا ہماری یہاں میں نبیوں کی طرح پر جڑ کو پانی گرانا ہے اور وہ جڑ کیا ہے لائے رہا اسلم کا محمد رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذہنوں کی تقریب دل و دماغ کے اندر یہ بات بچ جائے کہ جیسے اس کا ترجمہ تو سیدھا سادہ یہ ہے سوائے خدا کے جو معلوم ہیں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسولے ہیں سیدھا طرح لیکن اس لاضی اللہ کے ذریعے ہمارے صحت کی تبدیلی ہو دیکھو دنیا بھر میں جتنے انسان ہیں وہ دوڑ بھان کرتے ہیں کامیابی دینے کے لیے اور اللہ کی طرف سے بھی روزانہ پانچ مرتبہ پکار ہے کامیابی دینی کے لیے خدا میں بندوبست اختلاف سے خدا بھی, ہی ہی. خدا بھی کہتا ہے خدا بھی یہ کہتا ہے کہ تم کامیابی جی ہو اور بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیابی جی لوں خدا میں بندے نے کوئی اختلاف کروں خدا بھی کہتا ہے یا نا بنا آؤ کامیابی جی کی طرح اور بندہ جو جی دوڑتا ہے بازاروں میں کھیتوں میں تو بھی کامیابی جی لینے ہی نہیں دوڑتا ہے کوئی اختلاف لیکن اختلاف کہاں ہوا خدا یہ کہتا ہے کہ کامیابی جی اتنی لو بندہ جو ہے نا وہ دوڑتا ہے اتنی کامیابی کی طرف جتنی اسے دکھائی دیتی ہے اور خدا کچھ کامیابی کی طرف بلاتا ہے تو کامیابی کامی اس کے خزانے میں رکھی ہے خدا کے خزانے میں نامحدود اور بے انتہا کامیابی رکھی ہے تو خدا جو بے انتہا کامیابی کی طرف بلاتا ہے اور بندہ محدود کامیابی کی طرف دوڑتا ہے یہ فرض ہے خدا نے اور بندے میں خدا تو محدود کامیابی کی طرف بلاتا ہے اور بندہ کامیابی کے سرنے کی, کی طرف دوڑتا ہے ایک فرق یہ اور دوسرا تھرک ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے کامیابی رکھی ہے اعمال میں اور بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے کو کامیابی دکھائی دیتی ہے چیزوں میں تو بندہ کامیابی لینے کے لیے چیزوں کی طرف دوڑتا ہے اور خدا جو کامیابی جی جب دینے والا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تو کامیابی لینے کے لیے اعمال کی طرف تھا بے وہ فرق نہیں بندہ تو کامیابی لینے والا خدا کامیابی دینے والا بندہ کہتا ہے کہ میں کامیابی چیزوں میں تلاش کر رہا ہوں خدا جی کہتا ہے کہ کامیابی دینے والا میں ہوں میں نے کامیابی اعمال کے اندر رکھی ہے تو اعمال کر اور کامیابی لے بندہ کہتا, میں تو چیزوں کے اندر تلاش کروں گا تو یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے کامیابی رکھی ہے آماد میں کامیابی رکھی ہے انسان کی آنکھ میں کان میں زبان میں ہاتھ میں پیر میں دل میں دماغ میں انسان ایک ان مشین ہے اس کا بنانے والا خدا ہے مشین کو بنانے والے کے طریقے میں استعمال کرے گا تو فائدہ ہوگا مشین کو اپنی رائے سے استعمال کرے گا تو نقصان ہوگا یہ پوری دنیا کا مسلمہ قاعدہ اور قانون ہے اس کا کوئی اختلاف نہیں کر سکتا مشین کو بنانے والے نے تین انگھیریوں میں بنائی ہے وہاں کے پیٹ کے اندر اس مشین کو بنایا ہے اور اس بنانے والے نے اس کے اندر کرنٹ بھی داخل کر دیا ہے اور ہر مشین کو بنانے والا بکلیٹ دیا کرتا ہے اور ہر مشین کو بنانے والا انجینئر کو بھیجا کرتا ہے بکلیٹ کے اندر علمی طور سے دیکھ دیکھنے طریقہ استعمال کا اور انجینئر سے عملی طور سے پوچھ لے اور اس مشین کو استعمال کر اللہ تعالیٰ انسانی مشین کا بنانے والا ہے اس نے رویوں کو بھیجا اور آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر اس انسانی مشین کو خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر اور رسول کریم سلسم کے طریقے پر استعمال کیا تو پوری دنیا کامیاب ہوگی اور اگر اس طریقے پر استعمال نہیں کیا تو پوری دنیا ناکام ہوگی یاد رکھو میری اس بات کو ہماری کامیابی ہمارے اندر ہے ہماری ناکامی ہمارے اندر انسان کی کامیابی انسان کے اندر ہے انسان کی ناکامی انسان کے اندر ہے آپ کام ہاتھ پہ دل دماغ کا اگر استعمال صحیح ہو گیا تو ہمارے اندر کامیابی ہے اور اگر استعمال غلط ہو گیا تو ہمارے اندر ناکامی ہے چیزیں کامیابی کا برتن ہے اور انسان کامیابی کی بنیاد ہے آج چیزوں کے اندر کامیابی تلاش کی जा रही ہے آج چیزوں کے ملنے کو انسان کامیابی سمجھتا ہے یہ پوری دنیا سے ہر زمانے میں غلطی ہوتی رہی اور آج بھی ہو رہی ہے کہ چیزوں کے ملنے کو انسان کامیابی سمجھ رہا ہے اور لکیوں نے یہ بات بتائی کہ چیزوں کا ملنا کامیابی کا ملنا نہیں چیزوں کا मिलना کامیابی के बर्तन کا मिलना ہے گوپ ملا مال ملا سونا ملا چاندی ملی یعنی کامیابی کا برتن ملا لیکن اس کے اندر جو کامیابی اگر چاہتے ہو تو وہ جس میں انسانی سے تیار ہونے والے امنوں کو ٹھیک کیے بغیر اور دل کے اندر کے یقین کو ٹھیک کیے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی پرانے بات کہتے ہیں آمن مابسہ لحاظ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور بدن سے تیار ہونے والے امر ٹھیک ہو جائیں اگر یہ دو باتیں ٹھیک ہو گئی تو آدمی یورپ میں رہے افریقہ میں رہے امریکہ میں رہے ایشیا میں رہے آج بھی کامیاب ہوگا بنگلے میں رہے جھونپڑے میں رہے آج بھی کامیاب ہوگا اگر یہ دو باتیں ٹھیک ہو گئی اور اگر یہ دو باتیں ٹھیک نہ ہوئیں تو پھر آدمی جہاں رہے گا وہاں پر ناکام ہوگا آدمی کامیابی اپنے اندر تلاش کرے اس کے بجائے آدمی کامیابی چیزوں کے اندر تلاش کر رہا ہے آدمی کامیابی چیزوں میں تلاش کر میں اس کی مثال دیتا ہوں سو روپئے کا لوگ گم ہو گیا گھر میں اور تلاش کر رہا ہے سڑک پر بھائی ایسا کیوں کر رہا کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں اندھیرا ہے تو سڑک کے اوپر زیادہ ہے تو سنجیا جہاں گم ہوا وہیں پہ تین قیمت کی محمد तो جلا دے تو وہیں تیرہ سو روپئے کا ووٹ ملے گا اور یہ جی روشنی اگر بڑھنے گئی تو سڑک پہ بھی سو روپئے کا ووٹ نہیں ملے گا تو یہ انسان کامیابی کو سورج کی روشنی میں پھیلی ہوئی چیزوں کے اندر تلاش کر رہا ہے اور تلاش کرتے کرتے آدمی چاند تک پہنچ گیا اور چاند میں جا کر کر رہا ہے اسے وہاں پر بھی نہیں دل رہی ہم کہتے جیسے کامیابی تو میرے اندر تلاش کر اور دل کی ماتا ہدایت کا دور اور ہدایت کی روشنی تو اپنے دل کے اندر اگر جلا دے گا تو تجھے یہ معلوم ہو جا جائے گا کہ امانت کے اندر کامیابی ہے خیانت کے اندر ناقانی ہے اور سچائی میں کامیابی ہر جھوٹ کے اندر ناکامی ہے یہ اس وقت معلوم ہوگا جب ہدایت کا دور تیرے دل کے اندر اتر جائے اگر یہ نہیں اترتا تو تجھے کامیابی اپنے اندر دکھائی نہیں دے اپنے اندر تو ہدایت کا دور اتار دے تو تجھے کامیابی اپنے اندر अंदर दिखाई گی اور یہ کامیابی جا کے دور دراز کے علاقوں کے اندر دور دراز کے ملکوں کے اندر کامیابی جی کو تلاش کرتا ہے اس بنا پر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں بہترین طریقہ ندیوں والا جو ہمیں بتایا گیا سب سے پہلے ذہنوں کی ترقی ہے خدا کامیابی جی کا دینے والا اور اس نے کامیابی جی رکھیے آماد میں چیزوں میں کامیابی جی تلاش کریں گے تو بھی دے لیکن دیکھو ایک بات میں بتا دوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ والے چیزوں کی بہت نفی کرتے ہیں اور دنیا کی بہت نفی کرتے ہیں اور معلوم نہیں یہ لوگ دنیا کو کھلوانا چاہتے ہیں اور یہ یعنی لوگ جوگی بنانا چاہتے ہیں سنیاسی بنانا چاہتے ہیں راہل بنانا چاہتے ہیں ملن بنانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو ایک بار صاف کہہ ظاہری و رسائل کے اندر لگنا یہ غلط نہیں ظاہری اسباب و مسائل کاروبار اور گھر بازاروں میں لگنا یہ غلط نہیں ظاہری اسباب و وسائل نے تو اللہ نے بھی لگایا حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہا کشتی بناو حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا کہا سرح بناو ہمارے رسول علیہ وسلم کو خود میں تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے کیا کیا اپنے بدل کو دو سی پہن لی تو ظاہری اسباب و وسائل میں لگنا غلط نہیں ہے بھائی ظاہری اسباب و وسائل میں لگنا مفید ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ میری دو شردوں کو یہ آدمت ظاہری اسباب و وسائل میں اگر آپ کو لگنا ہے تو میں آپ سے شکایت کروں گا کہ آپ لوگ چاند پر کیوں نہیں پہنچے چاند پہ پہنچنے والے سارے عیسائی کیوں تھے مسلمان کیوں نہیں ظاہری اسباب و وسائل میں مسلمان بہت پیچھے ہیں. میں اسے روک نہیں رہا لیکن ظاہری اسباب اور وسائل میں لگنے کے اندر دو شرطیں میری یاد رہی ظاہری اسباب اور مسائل میں لگنا کب مفید ہوگا جبکہ دو شرطیں یہ دو شرطیں اگر پائی گئی تو ذہری اسباب اور وسائل ہماری کامیابی میں ہوگی صرف ظاہری اسباب اور وسائل کے ہاتھ میں آنے سے آپ کی کامیابی ہوتا ظاہری اسباب اور وسائل فروغ دارون ہمار اور مبوض و شبداد کے پاس تھے لیکن وہ ناکام کیوں ہوئے اس لیے کہ غیبی اسبا اور وسائل ان کے ہاتھ میں نہیں تھے اور حضرت مسائل سلام ان کے ماننے والے کامیاب کیوں ہوئے باوجود بھی ظاہری استعمال وسائل ان کے ہاتھ کم تھے لیکن ان کے پاس غیبی اسبا پر وسائل تھے جس کے بنا پر وہ کامیاب ہوئے ہم ہر ہر مسلمان بچے کو بھی اور بڑے کو بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظاہری اسبا اور وسائل کے ساتھ تھے غیبی اسبا پر وسائل کو اختیار کرو اور وہ کیا ہے ظاہری اسباب و وسائل میں لگنا اس وقت مفید ہوگا جبکہ اس پر اعتماد رہو اعتماد خدا کی جان پر جس کا نام ہے ایمان ایک شخص اور دوسری شرط یہ ہے کہ ظاہری اسباب و وسائل میں لگنا مفید اس وقت ہوگا جب کہ ان اسباب و وسائل میں لگ کر آدمی حکم الہی توڑ دے نہ پائے اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینا پائے اگر اعتماد اسباب پر آ گیا تو خدا کی مدد ہر جائے گی کہ اسے حنین میں ہٹے حالانکہ حنین کے اندر مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ بھی سامان بھی زیادہ تھا رسول پاک علیہ وسلم صحابہ سارے موجود تھے لیکن بعضوں بھی دل میں یہ خیال آ گیا کہ بدر میں ہم تھوڑے تھے اور غالب ہو گئے اب ہنین میں ہم بہت زیادہ ہیں تو دیکھو کیا ہوتا ہے یہ بات ذہنوں میں آئی اور اللہ کی مدد اٹھتی اور مسلمان سے جو اللہ کی مدد ٹوٹ جاتی ہے تو پھر یہ مسلمان کامیاب نہیں ہوتا اسی بات کو اللہ تعالی نے ہن کے قصے میں بدلا بتایا تم ماحت فلم تم نیم تم اما تیماں بت اللہ نے ہر جگہ تمہاری مدد کی ہنیر میں بھی تمہاری مدد کی لیکن ہنیر میں تمہارے دین دن ذہنوں میں یہ آگیا کہ ہم زیادہ ہیں تو اللہ کی مدد ہٹ گئے اور پھر تم پیر پھیر کر بھاگے اور پھر بھی خیال آیا کہ وہ مگر مدد ایک کے کام نہیں چلتا رسول کریم صلی قریب سلاسنگ جمے اور ان کے ساتھ گیارہ بارہ آدمی اور جمے اور جب انہوں نے اعلان کیا تو پھر وہ لوگ جانے والے تھے وہ سارے کے سارے سمٹ کر آ اور متوجہ ہو گئے پر ایک قریب افداد بھی اس خیال کی ہو گئی کہ مدد اٹھا کے بغیر کام نہیں چلتا تو فوراً فوراً اللہ کی مدد آ گئی اور انہیں ان کے اندر کامیابی ہو گئی اس بات کو ہر زمانے کے غیر مسلم بھی جان چکے تھے یہ مشرقی مکہ جو تھے نا وہ یہی تو کہتے تھے کہ تمہارے تو ایک اللہ اور ہماری تین سو ساٹھ وہ اکیلا کیسے مقابلہ کرے گا تو صاحب اور کے جواب دیتے ہیں کہ تمہاری تین سو ساٹھ اتنی کمزور کہ مکھی اگر مٹھائی لے کر بھاگ جائے تو چھوڑا نہیں سکتے اور کتا اگر پیشاب کرے تو وہ ہٹا نہیں سکتے اور ہمارے ایک اللہ اتنا قدرت والا ہے کہ اس نے اپنے قدرت سے آسمان بنایا زمین بنائی چاند بنایا سورج بنایا منی کے دو گندے پتروں سے ایک لمبا چوڑا انسان بنائے اور پھر اسی انسان کے ساتھ جنت بنائے دوسر بنائی آسرت بنائے علیہ السلام کے یہ سمندر اتارا ایسا نے سلام کے لیے سر خان اتارا ہم جس خدا کے ماننے والے وہ خدا ایسا ہے وہ خدا قیامت کا دن ڈالنے والا بھی ہے وہ خدا سارے کام کرنے والا کہتے رہے پھر انہوں نے مارنا شروع کیا اللہ جو بھی بلدام دیا تھا کہ جو صحیح راستے پر تھے ان کو بتا دیا آجمائش اور جو غلط راستے پر تھے ان کو دیکھ لی تھی اور ایک وقت اللہ نے مقرر کیا غلط آدمیوں کو پکڑنے کا اور صحیح آدمیوں کو نواز دینے کا وہ بدر کا دن تھا اس بدر کے دن اللہ کی مدد آئی ستر بڑے بڑے مجرم کو قطر ہوئے ستر بڑے بڑے مجرم قید ہوئے اور سارے بھاگے پوری دنیا کے اندر مشروع ہو گئی یہ بات کہ بھئی مسلمانوں کا معاملہ تو خدا کی دعوی مدد سے چل رہا ہے پوری دنیا میں مشروع ہو گئی جس وقت میں رجوے گپتا کے صحابہ میں اور وہاں پر کئی روم نے اپنا آدمی بھیجا اور تین ہزار نے دو لاکھ کو ہرا دیا تو کئی روم نے اسی بھی اس بات کو سمجھا بلکہ اس کے پہلے سے تو سمجھا ہوا تھا کہ ان کے نبی جب تک اس دنیا کے اندر موجود ہیں اگر ہم نے ان مسلمانوں کو چھیڑا تو ہمارا بیڑا غلط ہو جائے گا اس بنا پر انتظار کرو اس بات کا کہ ان کے نبی اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر ہم ان کے چھکے چھڑا دیں گے اسی بنا پر یہ کئی سر روم جو تھا تبو کے موقع پر نہیں آئے تو اس کو مشورہ کیا کہ تبو کے موقع پر ہمیں نہیں جانا اس لیے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے ساتھ خدا کی تائید ہے اور یہ قیصر سر روپ کو اس وقت معلوم ہوا تھا جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ سال کی تھی اور ابو تالی جو چچا تھے آپ کے ان کے ساتھ بقرض تجارت آپ بلکہ کی طرف تشریف لے گئے وہاں پر ایک محرہ ظاہر تھا उस राहित पादरी ने हिजूर अक्रम सरसम को देखा आंखों को देखा और अमू तारीफ से इनको कहा कि देखो इनको लेकर वकीलों इनके बहुत से दुश्मन हैं जो इन्हें तकलीफ पहुंचाए हैं और हमारी किताबों में इतन ये लिखा हुआ है कि एक आमी न भी आने वाले हैं वो यही मालूम होते थोड़ी देर के अंदर देखा پستے کھانے کی دعوت کی شادی کمی نہیں تھی اب کے مرتبہ کی سارے لوگ درخت کے نیچے جمع ہو گئے حضور اکرم سہسر کی وجہ سے اس کی دعوت کی درخت کے نیچے سارے جمع ہو گئے محرہ راہل نے پوچھا کہ وہ کہاں گئے وہ بارہ سال کے جو تھے وہ کہاں گئے لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے اونٹ چلانے گئے کیا وہ عمر میں ہم سب سے چھوٹے ہوئے ہیں تو چلانے موہرہ راہدلہ جب تک تم انہیں نہیں بلاؤ گے اس وقت تک میں تمہیں کھانا نہیں کھلاؤں گا بلایا گیا درخت کے سائے کی ساری جگہ بھر چکی تھی جگہ نہیں ملی آپ جو تھے دھوپ کے اندر کھڑے ہو گئے دھوپ میں بیٹھ گئے وہ درخت جو تھا ذرا چکا ساری خوشام ہوئی ہے وہ ذرا چکا آپ کے اوپر سایہ کر دیا موحلہ راہدلہ دیکھ لو جو میں کہہ رہا تھا وہی ہونا ہے تھوڑی دیر کے بعد سات آدمی آئے انہوں نے گہرا راہم سے ملے اور گہیرہ راہم سے یوں کہا کہ کئی سر روم میں ساری انجینیں کھول گئی اور بڑے بڑے پادری وہاں پر بیٹھ گئے اور انہوں نے پادریوں نے یہ کہا کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ اس دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت اپنے وطن میں نہیں ہے وطن سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور ان کی और عدامت ہے اور ان کے مقابلے پر پیسے روم کی جو حکومت ہے وہ اپنے گھنٹے ٹیک تھی اب کیسے بھی روم میں فکر ہوا اپنی حکومت کے بچانے کا تو اس نے وہ سارا ہولیا دکھ کر آدمیوں کو دیا اور یوں کہا پوری دنیا کے اندر تم جہاں اس قسم کا بارہ سالہ تمہیں کوئی آدمی मिले تو اسے تم پتل کرو چاروں طرف آدمی پھیل گئے پھر ان میں سے سات ہم ہیں اور کچھ بارہ سالہ آدمی کی تلاش میں ہے اور یہ جو سامنے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں ان کے اندر کچھ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو انجین کے اندر ہم دیکھ کر آئے ہیں ہمار کو ہوئی ہوگی لے آج آپ کو ہمارے کر دو تاکہ ہم اسے پتل کرتے محردہ راہد نے کہا کہ انجیل کو جب خدا کی کتاب مانتے ہیں ان کا ہم مانتے ہیں تو جب انجیل میں یہ بات ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں تو تے ہیں جب انہیں مار تو سکتے بھی نہیں لیکن یہ پلند کا ٹیچر تم کے سر سے کیوں لے گئے اگر ہم انہیں نہیں مارتے مار واپس جاتے تو کیسے کہ وہ ہمیں پسند کر دے گا لہٰذا ہم تو تیرے پاس ٹہرے وہ ایک کے پاس ٹھہر گئے اوراریف را کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو ان... ان کو تم فوراً مکہ مکرمہ واپس بھیج دو اور یہ سارا کسٹمر سنایا رسونے پال سرسن کے ساتھ دو آدمی لگا کر انہیں مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا کیسا یہ روم جو تھا وہ اسے سمجھ رہا تھا کہ یہ آخری نہیں ہے اور ان کا مقابلہ کرنا اپنے آپ کو الرگ کرنا کسی بنا پر وہ تموہ نہیں آیا تبو کے موقع پر قیصری نے میں مشورہ کیا کہ انتظار کرو کہ جب یہ زمین میں تشریف لے جائیں تو اس وقت میں ہم مدینے پر حملہ کر کے مدینہ پر قبضہ کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو قیصر روم میں دو لاکھ کا مجمع لے کر مدینہ مظاہرہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل گیا یہاں مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا سجمہ تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ مجلے پر کنٹرول کر رہے تھے مجلے کی آنکھ میں آنسو تھے حضرت رضی اللہ تعالیٰ پر بڑا اثر تھا حضرت صاحب پر ربی اللہ تعالی کہتی ہیں سبائے لیا مسائل میں سے اللہ ریا لیا میرے اوپر ایسی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر دن پر مصیبتیں آ جاتی تو وہ دن رات بن جاتا یہ اگر فاطمہ کہہ رہی ہے اور پورے منجمے میں ایک حرام مچ رہا ہے فصلیں پانچ سر سمے دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت مرد تلوار کے لیے کھڑے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا تو حضور وفات پا گئے تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا حضرت عثمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے مجمعے کے میرا فرق رکھری ہے حضرت عثمان حضرت، حضرت،, حضرت حضرت ہم لوگ سنیت رہا ہوتا ہے کشید لائے اور آپ نے اپنے جسن مبارک دیکھا اور چہرے کو کھولا اور آپ کے چہرے کو دیکھا کہ روپ پرواز کر چکی ہے پریشانی کے اندر گھسا دیا اور یوں کہا کتنا ہے مبیت آپ مبارک ہیں چاہے اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوں اور چاہے آپ آلم بالا میں تشریف لے جائیں چاہے آپ اس دنیا میں رہیں چاہے عالم بردت میں تشریف لے جائیں ہر حال میں آپ مکارکھیں چہرے اندر کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور پھر مسلمانوں نے کر مخاطب ہوئے اور حضرت کر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کو خطاب کر کے مما محمد رسوم ابھی ماتا تمہ لا آتا ممینا پی بھئی فل یا ایسے بڑی حضور اکرم سرکرم انڈا کی ندی ہی تو تھے خدا تو نہیں تھے اگر اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو کیا تم پیچھے ہٹ جاؤ گے اور پھر حضرت لوگوں کو اگر اسٹیپی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب کے سہن کے لیے یہ بات ڈالی کہ حضور پاک صلی اللہ وسلم اس دنیا سے چیز لیے گئے ہیں ہمیں دو چیزیں دے کر گئے ہیں اگر یہ دو چیزیں ہمارے پاس رہی تو جو مددیں خدا کی آپ کی موجودگی میں تھی وہ مدد خدا کی قیامت تک ہمارے اوپر رہیں گی وہ دو چیزیں ایک طرف تو اللہ کا دین ہے اور ایک طرف اللہ کے دین کی محنت ہے اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر رہیں تو خدا کی وہی مدد ہمارے ساتھ رہے یہ ان کے دلوں کو جمایا وہاں کے حیرت نے روز دو لاکھ کی فوٹ پہ لے کر نکلا وہاں سے مشیدمہ قزاد نے چھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا وہ یہ سمجھا کہ اس سب نے نموت کی منڈی کا بھاؤ نبوت کا بھاؤ منڈی میں زیادہ ہے اس نے چھوٹی نموت کا دعوی کیا بہت سر اس کی نموت کو مانا بہت سے آدمی اس کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملے کا ان کا خیال دو لاکھ کا مجمہ وہاں سے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا اور جہاں مجھے کس طرح یہ آیا کہ حضرت السامہ ربی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو اللہ کے راستے میں بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے جس جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو موجودگی میں روانہ کر چکے تھے سب کا میری اتفاق تھی کہ حضرت السامہ کی جماعت کو نہ بھیجا جائے اس لیے اس وقت کے حالات یہ ہیں یہ چاروں طرف سے ہم نے کی حضرت مدینہ منظرہ پر آ رہی ہے اگر یہ تین ہزار کا وجوہ اللہ کے راستے میں نکل گیا تو ہماری مدینے کا کیا ہوگا اور مدینے کی بات کی جائے عورتوں کا کیا ہوگا لیکن حضرت صلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کو اللہ کے راستے میں بھیج کر گئے اور اپنی زبان سے کہہ کر گئے کہ ان جیشا اسامہ اسامہ کی جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کرو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہم نے ڈال دیا تو ندیم کی بات کا ڈالنا یہ مصیبت کا مول لینا ہے عہد کے اندر ہم کثیر مقدار میں تھے باوجود کے ہم بدر سے زیادہ تھے بدر کے اندر تھوڑی مقدار میں خدائی کی مدد آئی تھی اور عہد میں ہم زیادہ مقدار میں تھے خدائی مدد اٹھ گئی اس لیے یہ عہد کے اندر رسول پاک صلی اللہ بات سرسم بتائی ہوئی ایک بات چھوٹ گئی آپ نے فرمایا تھا کہ تیر اندازوں کو اس پہاڑی کے اوپر رہنا چاہیے وہ تیر انداز وہاں سے نیچے اتر آئے ندی کی بات کا چھوٹنا اللہ کی مدد کا اٹھ جانا ہے اور ندی کی بات کا پورا ہو جانا اللہ کی مدد کا اترنا ہے اللہ کے نبی جب ہم سے کہہ چکے کہ حضرت و کی جماعت کو بھیجنا ہے تب چاہے ہمارے حالات کتنے ہی نازک کردے ہو جائیں لیکن ہم اس جماعت کو اللہ کے راستے میں بھیج کے نہیں حضرت عمر فارث رضی اللہ تعالیٰ آپ ذرا خیال کیجیے یہ تین ہزار کا مجمہ نکل گیا ڈیڑھ سو مرد مدینے میں رہیں گے دو لاکھ کا مجمہ حملہ کرے گا مدینے کی عورتوں کا کیا ہوگا حضرت ابو بکر سید علی اللہ تعالی نے کہا کہ ہم حالات کی وجہ سے احکامات کا تبعیل نہیں کریں گے ہم احکامات کی وجہ سے حالات کو برداشت کریں گے مسلمان کشان کی عورتوں جب حالات کی وجہ سے حلامات کو کریں گے نہیں کریں گے جب اللہ نے جدید کا حکم ہے کہ حضرت اسامہ کی جماعت کو بھیجا جائے ہم اس جماعت کو مدینے میں نہیں رہ رہنے گیم جمع بھی ڈیڑھ سو آدمی رہے خبر ملی کہ مدینے کے اطراف سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کہ سارے آدمی جمع ہو جاؤ ڈیڑھ سو اور چلو میرے ساتھ تم مر تقبیر دل میں جا کر ہم کام کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں پھر آئے امیر مومنی نے وزینہ منولہ نے کیسی پار چیزیں اوڑھتے ہیں رسوم کے پاس رسم کی پانچ ہیں ان کا کیا ہوگا مدینہ دن کو خالی ہو جائے گا لاکھوں کا حملہ ہونے والا ہے حضرت سید حکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے سینے کو میرے مار کر یوں فرمایا اور جب جاہلیت حبار الفی اسلام زمانی جاہلیت میں تو بڑے تیز ترار تھے <تصفيق> اور اسلام کے اندر آ کر ایسی دیوی دیوی باتیں کر رہے اور یوں فرمایا ایم کسدین ابان حم دین میں نقصان آ اور میں زندہ ہوں میری زندگی کس کام کی <تصف> اور یوں فرمایا کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور مدینے پر حملہ ہو جائے اور مدینے کی عورتوں کو شہید کر دیا جائے اور اجوا کے متحرہ جو حضور کے پاک بیویاں ہیں ان کو شہید کر دیا جائے اور مجھے بھی شہید کر دیا جائے اور میری لاش اور مدینے کی عورتوں کی لاش اور حضور کی پاک بیلوں کی لاش اگر مدینے میں تڑپ رہی ہو اور جنگل کے بولیے اور جنگل کے کچھ آ کر ہماری لاشوں کو موچ کر کھا جائیں تو میں اسے برداشت کروں گا لیکن اللہ کے دین کی محنت کے وہ کر لیا میں اسے برداشت نہیں کروں اچھا تو کہیں کوئی اس لیے کافر ربی اللہ ہوتا ہوئے بات زور سے کہی اور وہ مجمع رو کے خدا کے راستے میں نکل گئے اور تین دلاکے مدینے پر ایسی دوسری کے کوئی مرد متدف نہیں تھا اور پھر جو اللہ کی مدد آئی ہے اللہ کی مدد آئی ہے حضرت اسامہ جب چلے ہیں تو انہوں نے یوں کہا کہ ہم لوگوں کو پیر ہو گئے مشور لہذا ہم لوگ سر جلدی چلے آرام کم کریں جلدی چلے آرام کم کیا وہاں سے ہیرن سے روم ولا کی پھوٹ کو لے کر نکلا وہ ایک جگہ پہ اس نے پڑا اگالا وہاں کے لوگوں نے یوں کہا تو. کہ مدینے کے مسلمان بھی یہاں ٹھہرے تھے پوچھا کتنے تھے ان کا لاکھوں تھے چھ تین ہزار دکھائی دے دیے لاکھوں اچھا تو خوش ہو گیا کہ مندر خالی ملے کے جا کے قبضہ ہی کرنا ہے پھر آگے چلا وہاں پر بھی دوسری مندر تک پتا چلا یہاں پر بھی مسلمانوں نے پڑاؤ کیا تھا کتنے دن کا لاباسبین کو بلا کہ حساب کرو یہ وہی لشکر ہے یا دوسرا لوگوں نے حساب کرایا نارمل طریقے میں جیسے بہت چلا کرتی ہے کہ صاحب یہ تو وہ ہے ہی نہیں یہ تو دوسرا لشکر ہے اب ہم لوگ جلدی چل گئے نا آرام کم کیا تھا تو یہاں ایسا دکھائی دیا سے دو لشکر تین چار جگہ پہ دیکھا تو چار لشکر مجھے دکھائی دیے اب رینا نے رو یوں سوچا سوچنے لگا کہ چار لشکر تو باہر بھیج دے ہر ایک میں لاکھوں لاکھوں بھیج دیے تو مالک مدینے میں کتنے ہوں گے ایک روڈ اس نے بنایا اور وہی سے وہ رکو چکر ہو گیا اور اللہ تعالی نے مدینہ منا بنا کی نفرت یاد رکھنا قیامت تک اس امت کی خدا اسی طریقے سے ہی بہتر رہے گا اگر یہ امت خدا کے دین کے کپاس پر کر اپنی طبیعت کے خلاف کھڑی ہوتی رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن برکتوں کو لے کر تشریف لائے ہیں وہ برکتیں ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو سکتی ہیں جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو دے کر لے کر ہم کھڑے ہو جائیں اور خدا کے دین کی دعوت کو لے کر ہم کھڑے ہو جائیں انصاری صحاب کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسی دین کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اسی دین کے لیے آپ گھر بھر جایا کرتے تھے اسی مبارک دین کے لیے آپ کے راستے میں آپ کے راستے میں کانٹے بسائے گئے اسی دین کی خدمت اور دعوت کے لیے آپ کے گلے میں بندہ ڈالا گیا آپ کے کنڈے میں وہ کوچڑی ڈالی گئی آپ دعوت دیتے, دیتے دیتے نہیں سکتے تھے اور لوگ سنتے سنتے پھر جاتے تھے آپ دعوت دینے کے جاتے تھے تو کوئی پیچھے سے آپ کے اوپر دھول بڑھا رہا ہے اور کوئی آگے سے آ کر آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر رہا ہے اسی خدا کے دین کی دعوت پر آپ کی دونوں دو بیڈ روم ایک ساتھ میں تلاش ہوئے اسی دعوت دین کی بنیاد پر تین سال تک شہر تعلیم کے اندر آپ کو رہنا پڑا جس میں حضرت خدیجہ بھی تھی جس میں ابرطانب بھی تھے اور جس کے اندر دوسرے سارے مسلمان بھی تھے تین سال کی مشکلات کے بعد میں آپ اندر سے نکلے اور نکلنے کے بعد امداد عالم جو بیالیس سال سے آپ کے آپ کے خدمت کرتے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت فدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کہتے میرے لیے یہ غم کا سال ہے اور مدی نے والے میں یہ بات نہیں سنتے چلو میں ٹائپ چلو شاید مہاماری میری بات کو سنیں ٹائر کو جب آپ تشریف دے گے تو ٹائپ والوں نے اتنا برا معاملہ کیا کہ آپ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا اور آپ کے دونوں طرف آدمی کھڑے کر دیے گئے اور پچھڑ باننی شروع کیے آپ زمین کے اوپر بیٹھ جاتے تھے پھر آپ کو کھڑا کیا جاتا تھا اور پھر آپ کو دھکے دیے جاتے تھے اور آپ جا کے یہاں تک ایک پچھر زون کا یہاں پر لگا اور آپ کے دیش اوپر زمین پر گر پڑے حضرت عبداللہ رواح ربدال ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک صحابی تھے انہوں نے حضرت عبداللہ حضرت دے دی حضرت رہا تھا. रबारी हमले हारसा आपके साथ में थे ठंडे के तो झिड़े पाक सर सर को उठाया और किनारे पर लाए बगीचे में और वहाँ पर बड़ा सस्ता है थोड़ा पानी डाला तब जाकर आपको होश आया اور خوش آنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ اللہ حیلتی اے اللہ میری تقدیل کی کمی اے اللہ میں کمزور ہوں اگر تو میرے سے ناراض رہی تو مجھے مددوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ دعا وہاں پر مانگ رہے ہیں مکے کی طرف جا رہے ہیں حضرت جہن نے ہار چانے کہا اے اللہ کے نبی ہم مکے میں کیسے داخل ہوں مکے والوں کو ہمیں نکالا ٹائف والے ہمیں داخل نہیں کیا اب ہم مکے میں کیسے داخل ہوں ہماری جو بات تو سنے گا نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی شریت کو بلایا اور یوں کہا کہ ہمیں پناہ دے دے تاکہ ہم مکے میں داخل ہوں اس نے کہا ہم مکے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا پھر شہری نے عمرو کو بلایا اس نے بھی کہا میں پناہ نہیں دے سکتا پھر ایک اور آدمی کو بلایا اس کہا میری پناہ کے اندر تم مکے میں چڑھو آپ مکے میں تشریف لے گئے اس نے اپنے لڑکوں کو کھڑا کر دیا اور اپنی چہل وغیرہ سے کہا کہ اگر حضرت کو ہم اسر کروں گا تم نے بال ویچا کیا تو میرے لڑکے تمہارا مقابلہ کریں گے میرا قبیلہ تمہارا مقابلہ کرے گا تب جا کے صرف پانچ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے آپ سے دیکھا مکے والے میرا ساتھ نہیں دے رہے حج کے زمانے میں حج کے قافلے آتے تھے حج کے کافلوں میں آپ جاتے تھے اور ہر کافلے میں جا کر کہتے تھے میں انسرونی امی نہیں پوری دنیا کے لیے میرے کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا میرے قوم میرا ساتھ نہیں دے رہی کون ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں لے جائے اور میں ان کے ساتھ رہوں تاکہ اللہ کے دین کو میں دنیا میں پھیلا سکوں ہم تمہیں ساتھ نہیں دے سکتے ہمارے چوہدریوں نے ہمیں منع کیا ہے ایک آدمی آیا اس نے اونچنی کو پہنچا مارا وہ اونچنی خزیرے پاس سرسن زمین دے کر گر پڑے اور گر پڑے اور پھر اٹھنے کے بعد پھر دوسرے پنیروں میں تشلیف دیں گے سنجا رہے ہیں کوئی بات کے ماننے کو تیار تھے خزور اکثر کرنے کا گھر بہت میرا ساتھی کوئی ساتھ دینے کو تیار تھے پھر میرے بہتر دوستوں مدینے کے چھ آدمیوں نے جب رسونے کریم سرد کے چہرے اندر کو دیکھا کو دیکھا انہوں نے یہودیوں کے بعد میں آخری ندی کے آنے کا تذکرہ سنا تھا اور ہلیا بھی سنا تھا انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہی یہ وہ آخری ندی ہے وہ چھ آدمی زور اشن سنگھ کے ہاتھوں میں بیٹھ ہو گئے وہیں اسلام گنج میں داخل ہو گئے اور پھر مدینہ مولمبر گئے انہوں نے وہاں بزا بنائی اگلے سال بارہ آدمی آئے پھر انہوں نے ایک آدمی مانگا حضرت مدینہ منورہ گئے پھر انہوں نے سزا بنائی پھر آدمی آئے اور انہوں نے آ کر حضور اس وسلم تیار کیا کہ حضرت ہم ہیں آپ کا ساتھ دینے والے آپ مدینہ منبرا چلیں ہم آپ کا ساتھ دیں چنانچہ میں واپس گئے پھر مکہ مکرمہ سے مسلمان سارے مزید کی طرف جانے لگے رسول پار سر اور حضرت اکبر یہ دونوں کے دونوں مدینے کی طرف نکلے کیونکہ مکہ مکرمہ میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا مدینے والوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منمبرہ پہنچے ہیں تو مدینہ منمبرہ کے لڑکے لڑکیاں مرد اور کے سب خوشیاں منا رہے اور بچیاں چھوٹی چھوٹی پہاڑوں میں چڑھ چڑھ کر درختوں کے میرے چڑھ چڑھ کر کہہ رہی ہیں نبی اللہ کیا رسول اللہ اللہ کے روی آئے اللہ کے رسول آئے اور وہ بچیاں عربی زبان کے اندر کہہ رہی ہیں تین بدائی بجے بشروال ماد چودویں رات کا چاند ودا کی پہاڑیوں سے شروع ہو رہا ہے ہم لوگوں کے اوپر اللہ کا شکر کرنا بانٹے پورے مدینے میں چہلتے ہر آدمی یہ کہتا ہمارے گھر پر آ آپ اترے رسورے پاس سلسر میں فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی جہاں کھیلے گی وہی میرا میزبان بنے گا حضرت, حضرت ابو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس وہ اوڑی کھلے گی رضورے پاس سلسرم وہاں پر کترے پھر گا حضرت ابو ساری رضی اللہ تعالیٰ کا مکان بھی ایک تاریخی مکان ہے سل... صدیوں پہلے شاہد ابا ایک بادشاہ تھا حضور اکرب سر پیدائش کے سارہ سال پہلے ایک بادشاہ وہاں سے گزرا مدینہ منور رسو سے آگے جانا تھا <laughs> اس کے ساتھ چار سو علما تھے جب وہ لوگ مدینہ میں داخل ہوئے نام اس کا یہ صرف دس مدینہ منور اعظم تو وہ وغیرہ نے بادشاہ سے یوں کہا کہ بادشاہ سلامت آپ تو آگے چلے جاؤ ہم تو کسی شہر میں رہیں گے بادشاہ نے کہا کیوں اس نے کہا کہ آخری نبی آنے والے ہیں ہماری کتابوں میں وہ جس جگہ پر پیدا ہوں گے وہاں والے انہیں بہت ستائیں گے وہ اپنا وطن چھوڑ کر جہاں آئیں گے وہ یہ مدینہ آئے پر یہاں والے ان کا ساتھ دیں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہیں پر بس جائیں اگر ہماری زمینیں میں اللہ کے وہ نبی, نبی آ گئے تو ہم ان کے ساتھی بنیں گے نہیں تو ہماری نسلیں ان کے ساتھی بنیں گی شاہد ابا نے قبول کر دیا ایک ایک عالم کے لیے ایک مکان بنا دیا ان کی شادیاں کر دیں تاکہ وہ چلے اور ایک مکان خاص حضور علیہ وسلم کے لیے بنائے اور کہا اس کے اندر وہ آخری نبی ٹھہریں گے اور ایک عالم بھی ٹھہرا دیا اور یوں کہ تمہارے زمانے میں آئے تو تم کو ٹھہرا دے نہیں تو تمہاری نسلوں سے کہتے نا نسلم باد نسلین یہ خبر پہنچ جائے کہ یہ آخری نبی کے مکان بنایا ہوا ہے حضرت آب ونساری رضی اللہ ہو اسی عالم کے اولاد میں تھے اور کچھ شاہد طباء نے ایک خط دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اس کے اندر اظہار کیا تھا اپنے جذبات کا اور وہ خط اب تک کتابوں کے اندر چھپا ہوا ہے اور اس خط کے اندر اس نے یہ لکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ قبول کیا تھا کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں شہید تو اللہ <سؤال> اللہ رسل من اللہ بارن نسل یہ شاہدہ لکھ رہا ہے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے اور شاہی طبا حضور کے نام تو خط لکھ رہا ہے کہ نسلم بادا نسلی یہ سب حضور کے ہاتھ میں آ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں شہید والا احمد rashmin <laughs> <speaking> the reviver of